اس کو گزارش یہ ہے کہ میرے بیٹے نے میرے داماد میں اپنا دوسری شادی کر لی کوٹ میرج میری بیٹی کی اجازت کے بغیر ٹھیک ہے تقریباً آٹھ نو مہینے ہو گئے ٹھیک ہے اچھا اب اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک طرف تو اس نے بغیر اجازت شادی کر لی دوسرا وہ میرے گھر میں میری بیٹی کے ساتھ پینشنائز بھی ہوتے ہیں ان کے سسرال والے خصوصی جو ہے صاحبہ آہا آہا کہ وہ بلیک میل بھی کرتے رہتے ہیں کبھی ہی جائیداد کا مقابلہ کر دیتے ہیں اوہ میں بالکل سمجھے بالکل سمجھیے آپ کا پرابلم آپ رہیں گے ہمارے ساتھ نازین ہم رہیں گے آپ کے ساتھ نماز اثر کے وقت ملاقات ہوتی ہے آپ ٹینشن اور تلاک کے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر کا میزبان محمد حاضر خدمت ہے مفتی صاحب جو کال ہمیں بہن کی آئی تھی سسر ان کے ناراض ہیں وہ ایک بس میں تو یہ کہتا ہوں یہ بڑی پیار محبت کی مان والی سب کلش ہے کہ دیگر بہو سے جو سوٹ لے لیا انہوں نے ان سے نہیں لیا اب عزت تک تو آگے الحمد للہ کہ وہ ان سے بات کریں گی اور شفقت کاٹ پھروائیں گی کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ یہ اپنی بہن نجموں کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنے زرف کے مطابق بالکل ٹھیک کیا اور بالکل ٹھیک کر ان کا بڑے ہیں کی جگہ ہے انہیں بیٹی کا دینا چاہیے اے اے انہوں نے نہیں دے رہے تو انہیں اس احترام کا سفر جاری رکھنا چاہیے گا اور اسی طریقے سے احترام کرنا چاہیے بالکل بہت خوبصورت بات آپ نے فرمائی مسائل نمک دیتے ہیں بڑھتے ہیں جی ہاں جیس بھائی سلسلے میں ایک تو بھائی نے یہ کیا تھا کہ شوہر بار بار کہہ کہ میں طلاق دے دوں گا میں طلاق دے دوں گا تو اس سے برا تلاق نہیں ہوتی کہ مستقبل کا سیزا مگر ایسے الفاظ کہنا ہے منافع کو بہت لوگ میں نے خود پرسنلی مشاہدے میں دیکھے ہیں آپ نے بھی دیکھے ہوں گے جو باقاعدہ اس کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور اس کے خلاف کہ اگر تم نے اب زبان کھولی تو, تو میں طلاق دے دوں گا اب اگر تم نے کچھ بولا تو میں طلاق دوں گا اپنے مئی کے گئی تو میں طلاق دے دوں گا یہ نہیں لے کے آئی تو میں طلاق دے دوں گا تمہارے گھر والے آ میرے گھر پہ تو میں طلاق دے دوں گا یعنی طلاق ایسا ہو گیا جیسے آپ یہ سمجھ لیں گاجر مولی کی بات یا سبزی کی بات کریں بہت عام کی بات لوگوں کو لگنے لگے ایسے ہمارے بلیک بلیک میلر کہتے ہیں مگر حدیث کریم میں اس کو مراکز قرار دیا گیا ہے یہ ہٹنڈے استعمال کرتا ہے بہت بری بات ہے یہ ایک کوشچن یہ تھا کہ جناب کھلا اور طلاق میں کیا فرق ہے تو طلاق شوہر کی طرف سے ہوتی ہے اور خلا جو ہے بیوی کی طرف سے ڈیمانڈ جو ملتی ہے پیسوں کے بدلے میں اس کو کھلا کہا جاتا ہے ایک کوشچن یہ تھا کہ خلا میں عورت ادھر گزارے گی بلا شبہ اگر عدت خلا ہو तो تو پھر اچھا ایک شخص نے اپنی بیوی کو تلاش دے دی پھر وہ اپنے بھائی سے شادی کروا کے نکاح کروا کے جو ہے حلال کا مسئلہ حل کروایا پھر دوبارہ اس میں ایک چیز بہت اہم ہے یعنی اپنی بیوی کو تلاش دینے کے بعد اس کی عدت گزر گئی پھر اپنے بھائی سے نکاح کروایا بھائی نے پھر میاں بیوی والے تعلقات قائم کیے شرط ہے یہ اس کے بعد میں نے پوچھا تھا انہوں نے کہا کہ ایسا ہوا اس کے بعد کہ آپس اگر ابھی یہ دونوں واپس رجوع کر لیں تو اس میں کوئی حرض نہیں پورا پروسیس اللہ تعالیٰ پروسیس صاحب یہ فرمائیے کہ جیسے ایک والد کی کال آئی اور ان کا یہ کلیم تھا کہ میری بیٹی یعنی میرے جو داماد ہیں اس سے دوسری شادی کی میری بیٹی سے اجازت لیے بغیر میری بیٹی جو ہے پہلی بیوی تھی تو کیا اسلام اس بات کی جو ہے وہ متحمل ہوتا ہے یا اسلام میں اس بات کی مطلب جو ہے وہ گنجائش ہے کہ پہلی بیوی سے اجازت لی جائے جی ہاں بالکل پہلی بیوی سے اجازت لینے کی مرتبہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اجازت کے بغیر شادی بلکل کر سکتا ہے ان کا یہ بالکل درست نہیں ہے اچھا دوسری بات جو انہوں نے یہ جی کہی کہ میری جی بیٹی سے جو ہے وہ ناجائز ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ جائیداد مانگتے ہیں اور پیسہ مانگتے ہیں روپیہ مانگتے ہیں جی اگر ان کے جو ان کی درماد ہے وہ ان کی بیٹی سے ناجائز ڈیمانڈ کر رہے ہیں جائیداد مانگ رہے ہیں انہیں اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے اور اس معاملے وہ بالکل قابری گرست ہے اچھا مختلف صاحب یہ فرمائیے کہ بہت سے ایسے کیسز ہیں جہاں پر طلاق میں روپئے کی وجہ سے جائیداد کی وجہ سے گاڑی کی وجہ سے گھر کی وجہ سے جاب کی وجہ سے اتنی اننیسری ڈیمانڈ ہوا کرتی ہیں جس کی وجہ سے طلاق ہو جایا کرتی ہے کیسے دیکھتے ہیں سچویشن کا دیکھیں یہ نہایت ہی گمبھیر سچویشن ہے اور یہ ہرس جو ہے اپنا پورا رنگ دکھاتا ہے اس میں اور بہرحال کے بارے میں سمجھاتے ہیں کہ یہ کتے تو ان چیزوں کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اور ہم اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ ڈیمانڈ کرنا جو سوال کرنا کہہ ہے حدیث شریف میں اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بلا وجہ سوال کرتا ہے بروز قیامت اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا تو آج تھوڑی سی دنیا کے نفع کے لیے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں لڑکی کو پریشان کرتے ہیں کبھی لڑکے کو پریشان کیا جاتا ہے تو یہ بہت ہی بری بات ہے تو آخرت میں جواب ہونا پڑے گا بات جاری رکھیں گے نازیم رہیں آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر سے بات اسٹار ٹائم کی اس کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد اقبال حاضر خدمت ہے اس حوال میں ناظرین آج ہم گفتگو کر رہے ہیں طلاق جیسے حساس موضوع پہ بہت سی کالز اس حوالے سے آئیں بہت سی گفتگو بھی ہوئی کچھ اور مزید کلام مفتی صاحب سے کرواتے ہیں یہ فرمائی مفتی صاحب جیسے کہ میں نے بریک سے قبل ایک بات ارض کی تھی کہ تین لفظوں پر اتنا گہرا اتنا دیر پا، اتنا پائیدار اتنا محبت بھرا رشتہ جیسے اغد مصنون کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں بلکہ ایک طبقہ خاص یہ کہتا ہے کہ صرف تین لفظوں کا محتاج ہوتا ہے اس کا ٹوٹنا سر اس کا جواب الزامی جواب تو یہ ہے کہ جس طرح یہ اس کا ٹوٹنا تین لفظوں کا محتاج ہوتا ہے یہ جڑنا بھی صرف ایک لفظ کا محتاج ہوتا ہے قبول قبول سے قبولیت پر تو جس انداز میں قبولیت تو اسی انداز میں جو ہے جڑنا اسی انداز میں ٹوٹنا لیکن دیکھ. بہت سے لوگ مفتی صاحب غصے میں شراب کے نشے میں بدمستی میں مزاق میں تفریح میں لطیفے کی صورت میں کہہ دیتے ہیں اور ان کو اچانک پتہ چلتا ہے کہ ان کے پیروت زمین نکل چکی ہو بیوی بی جو ان کی رفیقہ تھی ان کے ساتھ نہیں رہی ہے دیکھیں چلیے متحرہ نے یہ جو تین لفظوں کے ساتھ اس معاملے کو معاللہ کیا ہے تو دراصل عورت کو ظلم سے استدارت سے نجات دلانے کے لیے کیا ہے اچھا ورنہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ اپنی بیوی کو ہزار ہزار تلا کے دے دیا کرتے تھے اور رکھ لیا کرتے تھے اچھا نہ اسے رکھتے تھے نہ اسے طلاق دیتے ٹھیک ہے لٹکا کے رکھتے تھے ساری زندگی کھیل بنا کے رکھتے تھے یعنی ہم کیا دیتے سوشل سیکیورٹی کے طور پہ جو ہے لفظوں کو आ, بات جاری رکھیں رکھنی ہوتی صاحب ایک کالوں کو شامل کریں گے السلام علیکم السلام علیکم سر وعلیکم السلام میں سر سعودی عرب سے جناب میں سر دو شادیاں کی ہیں اور میں راج پڑھی کا رہنے والا ہوں ٹھیک ہے تو سر آپ نے بہت اچھا یہ جو موضوع ہے سر یہ لوگوں کو سبق سب کا بہت اچھا موضوع ہے اور میں مدن صاحب سے سوال کرتا ہوں سر کہتے ہیں نا یہ جو ہوتے ہیں نا ماں باپ کے حساب سے میں کہتا ہوں کہ اس میں ہاتھ ہوتا ہے لڑکی کو برباد کرنے کے خراب کرنے کے لیے سر یہ دیکھیں میں نے شادی کی ہے چھ سال ہو گئے ہیں تو میری دوسری بیوی جو تھی میں سیا میں رکھی تھی ایک میری بیوی پہلی تھی جو اس نے خود شادی کرائی تھی میرے تین بی... بچے پہلی سے دوسری ابھی دو سر تو سر اس کی ماں نے کیا رہنے نہیں دے رہی تو کیا کیا سر کہ اس نے ابھی جو پاکستان میں ادھر مقدمہ کر دیا اس نے جا کے بولا کہ میں اس کو نہیں رہنے دوں گی اس کی ماں فراز تھی میں اس کا پاپ راضی تھا شادی کے لیے اچھا دوسری جو آپ کی میں اس کی ماں نے جا کے اس کو بڑک جا کے عدالت میں ادھر کر دیا تو میں ادھر سے چھٹی گیا سر میں جا کے ختم کیا وکیل کو تین ہزار دے کے میں اس بات کو ختم کیا تو سر آپ یہ بتائیں سر وہاں جو ماں باپ ہیں ان کا زیادہ ہاتھ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آدمی خرچہ دیتا ہے ہر چیز کا اس کا ذمہ اچھا بتائیے کی والدہ یہ کر رہی ہیں دوسری بیوی کی والدہ کر رہی ہیں نہیں سر پہلے جو میری بیوی ہے وہ بہت اچھی تھی اس کی اسٹوری بتاتا ہوں کیا اصل میں وقت میرے پاس اسٹارٹ ایپ میں بہت کم ہوتا ہے لیکن آپ کا میں بہت مشہور ہوں آپ نے کال کی ضرور آپ کے اس مسئلے پر کلام کرواتے ہیں السلام علیکم السّلام علیکم جنید بھائی وعلیکم السلام جنید بھائی می میرے خاون نے دوسری شادی کی ہوئی ہے وہ ہے نا آٹھ دس سال سے جو ہے نا پہلے جب تو وہ بالکل مانتے نہیں تھے وہ کہتے uh -huh. تھے میری کوئی دوسری شادی نہیں ہے قرآن اٹھاتے تھے دادا صاحب کے دربار تو اس نے دوسرے یاسین اٹھا کے جی قسم کھائی کہ میرا کسی عورت سے غیر شری طور پہ یا یشری uh -huh. طور پہ uh -huh. کوئی تعلق نہیں ہے uh -huh. لیکن کچھ uh, عرصے بعد نا اس کی ایک بیٹی بھی پیدا ہوگی پھر ایک بیٹا दे दे بھی پیدا ہو گیا تو وہ ہماری کسی قسم کی کفالت نہیں کرتے وہ ادھر ڈی سی خواہ میں میں ملازم ہے تو نا اب نا کسی خرچے کی بات میں کرتی ہوں یا ان سے فون پہ رابطہ کرتی ہوں تو وہ فون کاٹ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں میرا جن کے مجھ سے جتنا بند پیدا کروں گی وہ چار مہینے بعد پانچ مہینے بعد چار ہزار تین ہزار دے جاتے ہیں اس کے بعد بالکل ہمیں بھول جاتے ہیں آپ رہتی کہاں پر ہیں رہتی ادھر میں سسرال میں رہتی ہوں اپنے گھر پہ رہتی ہاں جی تو نا وہ ہے میرے سسر نے اپنے دوسرے والے بیٹے کو تو حصہ پیدا کر دیا ہے لیکن ہے نا مجھے حصہ نہیں دیا تو پہلے نا اپنی ماں سے حصہ لے کے آؤ پھر ہے نا میں مجھے شاید. یہ بتائیے نان نسکا وغیرہ کچھ نہیں ملتا بالکل مجھے نہیں دیتے نان نسخہ وغیرہ چلیں بالکل کرام کرواتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اجی وسیع رنگ ہے دنیا میں کبھی کبھار اخلاق فین کام نہیں کرتی بتائیے کہ وہی بات آگے ماں کا کردار اب دیکھیں پہلی بیوی کی اجازت سے دوسری شادی ہو رہی ہے دوسری شادی ہو گئی اب دوسری بیوی کی جو ماں ہے وہ کہتی ہے کہ مطلب میں تلاش دلواتی رہوں گی کیا ضرورت ہی پھر شادی کرنے کی جب اتنا جمیلہ کرنا چاہتا ہوں بس وہی ہے نہ کو سیکھا نہ حدیث کو سیکھا چیز کو اللہ جائز قرار دے رہا ہے تو اس کو منع کیا جائے آج لوگوں کی اخلاقی حالت یہ کہ ان داماد اگر جنا کر لے تو وہ منظور ہے ہے کوئی بات نہیں <تصفح> <م تصفح> <م تصفح> لیکن دوسری شادی کر رہے جو کہ جس کی اجازت قرآن دے رہا ہے اس کے وجہ سے وہ برا ہو جائے گا یعنی جائے, جائے تو اس کو اپنے تاج بنا کے بٹھا لیں گے اپنے سر پر لیکن اگر وہی جو ہے وہ دوسری شادی کی بات کرے تو کہیں گے نہیں پہلی بیوی کو جو ہے تلاق دو اس کے بعد جو ہے دوسری شادی کی بات ہے ظلم کی بات ہے اچھا آپ کیا فرماتے ہیں اس کال کے حوالے سے یہ جو ہمارے پاس بہن چیز ہے یہ جو کال ہے کہ دوسری شادی کی ہے اور مطلب دوسری نان نفکا نہیں دے کوئی نہیں کچھ نہیں رکھ تو ظاہر ہے کہ نان چھٹی وغیرہ یہ ان کی ذمہ داری ہے اب اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے اور یہ رشتہ مطلب قائم نہیں رکھ رہے تو وہ گناہ گار ہے قابل گرفت ہے اور شریعت میں اس کا حکم یہ حدیث پاک ہے کہ نبی قریب علیہ نے فرمایا کہ جس نے ایک سے زیادہ شادیاں کی اور درمیان میں عدل کو قائم نہ رکھا تو اللہ قبار کا بتانا کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوگا جس کا ایک جانب فالصل گروا ہوگا گراوا ہوگا اللہ سے وہ حاضر ہوگا صاحب ایک اور بھی نے بڑے سے توجہ دیں انسان کی کتنی خواہشات ہیں وہ پورا کرنا ضروری ہے سیدنا عمر فاروق ردی اللہ کے زمانے میں ایک عورت نے شکایت کی تو آپ نے اس کے شور کو کے سروش کی اس کو درے لگائے کہ تم اس کی خواہشات کو پورا نہیں کرتے ہو نقطہ دیتا تھا مگر وہ خواہش پوری نہیں کرتا اچھا کیا طلاق کا سبب دوسری شادی بھی بنا کرتی ہے سوچتے ہوئے کیا جی ہاں یہ یہ بات بھی ہے آپ کی بات بہت اچھا آپ نقطہ اٹھایا کیونکہ چونکہ وہی بات ہے کہ ہمارے یہاں پہ علمی جہالت ہے دوسری شادی کو اپنے لیے دشمن سمجھتے ہیں حالانکہ اس کے مقابلے میں ابھی جسے بات اچھا مجھے بات ہے اس ساتھ سے بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں ایک شخص نے جب کلیم کیا اور یہ بات کی کہ جی چھوٹی عمر میں شادی ہو یا بڑی عمر میں شادی ہو وہ یہ کہتا ہے کہ بڑی عمر میں شادی ہوتی ہے تو لڑکی گریجویٹ کرتی ہے یا ماسٹر کرتی ہے پی ایچ کرتی ہے تو اس کو ایک سوشل سیکیورٹی اپنے طور سے ہوتی ہے کہ اگر میرا میرا جو ہے وہ خیال نہیں رکھے گا تو انڈیپینڈنٹ لائف میں گزار سکتی ہوں کیونکہ اسے ہے میرے پاس تعلیم ہے اور میں تعلیم کی بنیاد پہ جاب بھی کر لوں گی تو کیا یہ بھی وجہ طلاق کی بنا کرتی ہے یہ مین وجوہات میں جدید جو طلاقیں ہو رہی ہیں ان کی بڑی وجوہات میں مطلب کیا آپ موجودہ جو تعلیم ہے یہ ایک ہنر کی جس طرح کہ انسان ایک آٹو کی دکان پہ بیٹھ جائے تو موٹر سائیکل کرنا صحیح کرنا سیکھ جاتا ہے اسی طرح کالجیز یونیورسٹی کے اندر جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ روزی کمانے کا ذریعہ ہے اصل جو تعلیم جو رسول اللہ صلی اللہ وسلم لے کر اپنے رب کی جانب سے قرآن میں جو عدیم میں وہ تعلیم ہے اس کو حاصل نہیں کیا ٹھیک ہے فرمائیے فیملی سسٹم کے حوالے سے بڑا کلیم کیا جاتا ہے ایشو بہت بڑھ جایا کرتا ہے کیونکہ اس میں ہوتا یہ کہ نن کی طرف سے طرف سے نہیں ہوتی یا دیور کی طرف سے نہیں ہوتی ایک مسائل کا شکار جو ہے وہ عورت رہتی ہے کیا یہ پرابلم صحیح ہے <تصفح> کہ پرانے وقت میں گین سسٹم بہت اچھا تھا اور اس میں یہ کی ریعت نہیں ہوتی <تصفح> تھی لیکن آج کل کے دور میں چونکہ یہ کا نفسی کا عالم ہے <تصفح> ہر وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی آنے والی آئیے سے دبا کر رکھو اور یہ چاہتی ہے کہ میں سب کو انڈر میں لے لوں یہ اختیارات کی جنگ جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے ہوتی چلی جاتی ہے تیل یہ نکلتا ہے کہ نندے جو ہے وہ سانس کو سانس نند کو کہ جو ہے اس کو طلاق دینی چاہیے اس کو یہ کرنا چاہیے اور دل بالآخر بیٹا جب یہ تمام باتیں سنتا ہے شروع میں محبت کرتا تھا کہ بالآخر اس کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ میں اسے طلاق دے دوں اور محض یہی آ جاتی ہے کہ طلاق اسے دینی پڑتی ہے السلام السلام السلام علیکم علیکم جی میں سوتے رکھ سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے نام نہیں بتانا چاہتے مجھے طلاق کے موضوع پر بات کرنی تھی جی فرمائیے بہت آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اس سے بہت, اسے بہت معلومات ملتی ہیں بہت شکریہ شکر. فرمائیے کیا پوچھنا چاہتی ہوں مجھے آپ سے دو سوال کرنے تھے آج کل کے دور میں یہ چل رہا ہے نا کہ ایک لڑکی کا رشتہ ہو گیا وہ حالات سے مجبور ہے غریب ہے اور اس کے ماں باپ ان کا نکاح کر دیتے ہیں پھر لڑکا دیکھتے ہیں کہ ان کے مالی حالات ہاں اچھے نہیں اور ماں باپ کہتے ہیں کہ انہیں طلاق دے دو تو اس پہ کیا شریف کا حکم ہے اور مجھے دوسرا آ... سوال یہ کرنا تھا کہ نا ایک لڑکا ہے اس کا نکاح اس کے ماں باپ نے اس کی مرضی سے کسا کیا بالکل صحیح. اور لڑکی جیسے لڑکے نے دیکھا کہ لڑکی میں جو اس کا کریکٹر اچھا نہیں ہے لڑکی हुँ. کا हुँ. تو لڑکے کی معلومات یعنی کہ آپ نہیں مانتی لڑکا हुँ. کہیں بھی جانے تھے ملنا دے हुँ. تو پھر لڑکی والے کہتے ہیں کہ ہمارے لڑکے ہماری لڑکی پر پابندی کا ہے لڑکا ہمیں طلاق چاہیے ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں دونوں سوالات کے جوابات آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کیا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام Uh, جناب جنیدھائی جی مجھے یہ سوال پوچھنا ہے uh -huh. کہ uh, پہلے بولی, uh, uh -huh. میں پہلے بوری شیا کمیونٹی سے تعلق رکھی تھی اور میں نے سنؤ میں جیسے شادی کی اب میری دو بچیاں ہیں اب انہوں نے پہلی بیوی نے ان کے خلالہ کر لیا اس اگریمنٹ پہ کہ آپ دوسری بیوی کو تلاش دیں اور پھر مجھ سے شادی کرے میں آپ کو ہلانا کرنے کے لیے تیار ہو تو مجھے یہ ہے انہوں نے بھی جس سے حلالہ کیا تھا تو ایگریمنٹ پہ کیا تھا تو کیا وہ حلالہ کیا کہتے ہیں ایگریمنٹ پہ جو یہ تھوڑا سا بڑا ٹویسٹ کیا ہوا مسئلہ ہے بڑا ٹپیکل ہے اگر آپ مجھے خط کے ذریعے ای میل کے ذریعے بھیجیں تو انشاءاللہ بہت مؤثر اس کا جواب ملے گا آپ رہیں گے نازی ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ اور ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد اقبال طلاق کے حساس موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہے ناظرین انشاءاللہ مزید اللہ آپ کی کوس بھی شامل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس سے قبل اردان قادری صاحب ہمارے پاس تشریف فرمائیں لات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سمشا اپنا جھکا لے ہیں ہم اپنا جھک سچ بتانا سچ بتانا ری دنیا تیرا کیا لے جب ہے اب ہم در یار بیسر اپنا جھکا لے ہے خدا کا تو گدا بن ان کا بندہ بنا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا جو کو شہر شا بنا ہم ہمری یار اپنا جے ہیں اور اللہ اللہ رب کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ اللہ اللہ ملے ارے اللہ والے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اور جب کہیں سے نہیں مل سوالات کو کیا تھا کہ لڑکی کا بازو کریکٹر درست نہیں ہوتا جب وہ بیاہ کے آ جاتی ہے تو لگا پھر اس پر ریسٹرکشن لگاتا تو لڑکی کے گھر والے کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو قید کر دیا تو آپ اس کا کیا حال نکالے لیکن اس کا حل تو کرنے سے پہلے ہونا چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب لڑکی کا انتخاب کرو تو دیکھو کہ دیندار ہے یا نہیں ہے تو دیندار کو انتخاب کرنا چاہتا ہے بہرحال اس کے اندر شریعت کے مطابق فیصلہ یہی کیا جائے گا کہ لڑکی کی ریسٹرکشن کو دیکھا جائے گا کہ جائز ہے نا جائز ہے اگر جائز ہے تو شور کو یہ حاصل ہو سکتا ہے حاصل ہے بلکہ رسول اللہ وسلم کا حکم ہے کہ قرآن کا حکم ہے کہ شور کے گھر کو چھوڑ کے لڑکی اور ڈیمانڈ غلط ہے ایک کوشچن یہ تھا کہ جناب لڑکی سے شادی کرتے ہیں بعد میں غریب نکلتی ہے تو پھر طلاق کر دیتے ہیں تو یہ تو واقعی بہت بڑی زیادتی کی بات ہے بہت بڑا ظلم ہے انہوں نے شادی لڑکی سے نہیں مال سے کی تھی جو مال نہیں ملا تو طلاق دینے کی یہ ہمارا ایک ناسور ہے اس معاشرے کا مختی صاحب بلکہ میں یہ کہوں گا کہ شاید یہ کینسر ہے اس معاشرے کا کہ مال کی وجہ سے ہم بہت آسانی سے کسی کی لڑکی کی جو زندگی برباد کر دیا کرتے ہیں اور طلاق دے کر اس بھائی اس میں بات یہی ہے کہ انسانوں میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں کوئی بھیڑی صفت بھی ہیں کہ کسی میں جانوروں کی صفات پائی جاتی ہے تو یہ اسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو صورت میں ہوتے ہیں اور یہ کام کر ڈالتا اچھا ایک بات یہ فرمائی جیسے کہ میں نے ویسٹرن ولڈ کا اسٹارٹنگ میں حوالہ دیا تھا کہ وہاں تو طلاق کا ریشو بہت زیادہ ہے میں نے تھرٹی اور ون کا جو ریشو بتایا کہ ہمارے ایک طلاق ہے تو وہ تھرٹی جو ہے اس کا ریشو بنتا ہے لیکن ایک چیز بڑی اہم وہاں پہ یہ دیکھیے کہ وہاں پر طلاق تو اس لیے نہیں ہے سپریشن ہے کیونکہ وہ سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے باقی وہ اپنی تمام فائنینشیل سیکورٹی کے لیے جو ہے سپریشن کر لیا کرتے ہیں ہمارے یہاں باقاعدہ تلاک ہو جایا کرتی ہے منفی اثرات معاشرے پر کیا مرتب ہوتے ہیں دیکھیں وہاں پر تو جنا کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں وہ تمام باتوں سے ماورہ ہے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کی معاشرے میں اسلامی معاشرے میں اس کے منفی اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ طلاق سے معاشرے میں منفی اثرات کیا رونما ہوتے ہیں سوال یہ ہے تو یہاں پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ بات معلوم چلتی ہے کہ دیکھیں نکاح ہوا دو خاندان آپس سے ملے اب اس کے ذریعے اب دیکھیں میاں دیوی کے تعلقات ہیں اس کے ذریعے اولاد کا یعنی نسل کی افزائش ہو رہی نسل آگے چل رہی ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ ہو رہا ہے دو خاندان آپس میں ملے ہیں محبت و اتفاق پروان چل رہا ہے اب اگر درمیان سے طلاق آرے آ جاتی ہے تو وہ ساری چیزیں یکسر ختم ہو جاتی ہیں اور ان کے ذریعے سے جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ ہونے والا تھا نبی کریم علیہ السلام فرماتے کی تم نکاح کرو کہ میں تمہاری اولاد کی کسر تمہاری کسرت کی وجہ سے قیامت کی بسفر کروں گا تو وہ چیزیں یکسر یک ختم ہو جاتی ہیں جس کی اور دوسرا یہ ہے کہ دو خاندان جو آپ میں محبت اتفاق تھا وہ نفرتوں میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہی نفرتیں پھیلتے, پھیلتے پھیلتے خاندانوں سے معاشرے میں خلیج جو ہے خلیج پیدا ہو جاتی ہے خلیج ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے مجھے صاحب یہ فرمائیے کہ ایک چیز یہ بھی دیکھیے کہ اولادیں جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہیں دو دو تین تین بچے ہو گئے معصوم سے بچے ہیں, پیارے سے بچے ہیں اور اچانک پتہ چلتا ہے گلاس ہوتا ہے اور طلاق ہو جاتی ہے کچھ نہیں پتہ چلتا ہے یا تو یہ بھی صورت ہوتی ہے کہ جھگڑے بھی سا سا چل رہے ہوتے ہیں ان صورتوں میں میں ایک چیز دیکھتا ہوں کہ وہ تو وہ جو دو لائف جو ہے وہ تو سفر کر رہی ہے لیکن وہ جو پیچھے معصوم سے بچے ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ان کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیے شریعت مدارہ ان کا بھی رکھا ہوا ہے لیکن ہمارے یہاں پہ جہالت بہت زیادہ ہے طلاق کی جہالت کی بنیاد اس کے بعد جو بچوں کے حقوق بننے ہوتے ہیں وہ پورے پورے واجب ہے. ہمارے یہاں پہ جب طلاق ہو جائے تو سمجھ لو کہ جانی دشمنی ہو گئی ہے اللہ فرماتا ہے عورت کو طلاق ہو جائے تو وہ شہر کے غریب پہ ادھر گزارے ہمارے یہاں پہ اگر ہزار کیسز میں سے ایک کوئی عورت مل جائے جو شوہر کے یہاں پہ ادھر گزار رہی ہو تو شاید قرآن کے حکم سے عمل ہو رہا ہے ورنہ قرآن کو چھوڑ چکے ہیں تو شریعت مطابق ان بچوں کا بھی طریقہ کار بتایا ہے کہ ان کی پرورش کون کرے گا اس کا خرچہ کون اٹھائے گا تو دودھ باپ دلائے گی باپ خرچہ رہے گا سارا کا سارا نظام ہے مگر کوئی آتا نہیں ہے تھوڑا سا موضوع سے ہے میں بات کرنا چاہوں گا ایک ابھی کال بریک کے دوران میں نے موصول کی تھی ہندوستان سے کال تھی اور وہاں سے ایک کوشچن جو ہے پوچھا ہوا کیونکہ کل مولا علی کے والے سے ہم نے ٹرانسلیشن کی تھی اصل میں بات یہ ہے کہ میں سمجھنا ہی چاہوں گا مختصراً آپ سے اس بارے میں کہ مولا علی کا جو مطلب شخصیت کا معاملہ ہے یا مولا علی کا پڑتاؤ جو ہے یا مولا علی سے فائز لینے کا معاملہ جو ہے یا مولا علی پہ اگر ہم یہ بات کریں کہ ان کو ہم اون کرتے ہیں ہمیں اون کرتے ہیں تو کوئی خاص طبقہ جو ہے وہ یہ کلیم کر سکتا ہے یہ تمام مسلمانوں کے لیے مطلقاً جو ہے یہ بات ہے سنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا رہا سارے مسلمان ہیں البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست ایک نشانی بتائی ہے کہ اے علی تیری مثال سید عیساء السلام کی سی ہے ان کی وجہ سے دو ضرور جہنم میں گئے ہیں ایک ان کی محبت نہ حادثے بڑھنے والا ایک ان کی نفرت نہحاثے بڑھنے والا اسی طرح علی تیری وجہ سے دو گروہ جہنم میں جائیں گے ایک تمہاری نفرت میں بڑھنے والا ایک تمہاری محبت میں بڑھنے والا حضرت علی رضی اللہ کی محبت اعتدال میں رہتے ہوئے تمام مسلمان کرتے ہیں الحمدللہ رب اللہ بلکہ وہ طبرانی کی جو حدیث جس کا کل میں حوالہ دیا تھا مفتی صاحب اس میں مطلب بہت واضح بات ہے کہ جس نے علی سے محبت کی رسول اللہ وسلم فرماتے ہیں اس نے مست محبت کی اور جس نے محبت کی, سے محبت کی نے اللہ سے محبت کی اور جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے, سے دشمنی کی, دشمنی کی اور جس دشمنی کی نے دشمنی کی, اور جس دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی میں سمجھتا ہوں کہ مولا علی کی محبت کے حوالے سے اس سے بہترین جو ہے کی حدیث جو ہے وہ نہیں بلکہ میں آپ کو ایک بات اور مختصر بات کر کے اس کے بعد انشاءاللہ وقت پہ جائیں گے کہ مولا علی کے والے سے سرکار نے یہ فرمایا کہ منافق مولا علی سے محبت کر نہیں سکتا اور مومن جو ہے وہ علی سے بداوت رکھ نہیں سکتا یہ بھی ترمی کی حدیث ہے ابھی بہت ناظرین بہت متلقن اور بہت واضح طور پر ہمیں سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ جس کو علی کا قرب مل جاتا ہے اس کو سب کچھ مل جاتا ہے اور جس سے علی کی نفرت ملتا ہے اسے پھر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ طلب کے اس موضوع کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر چوقی آخری لمحات میں ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اخبار حاضر خدمت ہے ناظرین آج ہم نے طلاق کے موضوع پر گفتگو کی آپ جانتے ہیں کہ وقت بہت کم ہوتا ہے سچائیں گے لیکن ہم نے کوشش کی کہ کسی طور سے ایک مثبت پیغام آپ تک پہنچ سکے مفتی صاحب آپ کا اور صاحب آپ کا دونوں کا میں بہت مشکور ہوں آپ تشریف لائے انشاءاللہ شاء اللہ سے ہم رات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے بہت مختصر پیغام کیا ہوگا آپ کا جناب اس سلسلے میں میں امرت مسلموں کو ایک پیغام دوں گا کہ اپنے آپ کو زیور علم سے مزین کرے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طلب رحل میں فرید آ رہا ہے علم کا حاصل کرنا بلکت بلکت ہر مسلمان پر فرض ہے تو اس سے مراد یہی ہے کہ آپ جس فیلڈ میں داخل ہوگئے اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے آپ شادی شدہ ہو تو آپ اور طلاق کے مسائل سیکن آپ کا فرض ہے پھر آپ کی گاڑی جو صحیح سمجھ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے آپ کا فرمائیوں بہن بھائیوں سے کہ ایک دوسرے کو اپنے مزاج پہ چلانے کی کوشش نہ کریں کہ ایک دوسرے کی مزاج پہ چلنے کی کوشش کریں لڑائی ختم ہو جائے کہ دوسرا یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے کی نوبت اگر آتی ہے تو پہلے اپنی بیوی کو نصیحت کریں اس کے بعد بستر الگ کریں اس کے بعد سرزنش کریں تیسرا مرحلہ چوتھا مرحلہ کہ طلاق بھی ایک دے ایک ساتھ تین نہ دیں تاکہ سوچنے سمجھنے پوری جو ہے مکمل مدق مل سکتی ہے بات یہ ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ بڑی قیمتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے اور ایک مسل مشہور ہے کہ چار دن کی زندگی ہے انسان اس چار دن کی زندگی کے اندر اگر غم ہی غم میں اور دکھ ہی دکھ میں گزار دے تو خوشی اسے کہاں سے میسر آئے گی جیسا کہ میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے کچھ فیکشن فیگر پیش کیے تھے کہ دو ہزار پانچ میں جو طلاقیں ہوئی وہ اڑتالیس ہزار کے قریب تھیں تھی تین ہزار کے قریب کھلا ہوئے دو ہزار چھے میں انسٹھ ہزار تلاقے ہوئی اور اڑتیس سو کھلا ہوئے اور دو اگست میں باون ہزار اس پاکستان کے اندر ہوئی نازین اور تین خلا اور ہزار کیسز سپینڈنگ میں ہیں یہ تمام ناظرین جو کیسز ہیں یہ تو اب نمٹ چکے ہیں ان کے اوپر تو بحث کرنا بالکل بیکار ہے یہ تو وہ ہو چکا کہ جس کے بارے میں شاید ہم کلام کر کے اپنے ماضی پر رو سکتے ہیں یا اپنے ماضی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں لیکن ناظرین ابھی بھی بہت سی بیٹیاں ایسی ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں اپنے سسرال کو چھوڑ کر اپنے مائکے میں بیٹھی ہیں ان کے شوہر کی زیادتی کی وجہ سے یا اس کی ماں کی زیادتی کی وجہ سے یا اپنی ماں کی زیادتی کی وجہ سے یا خود اپنی زیادتی کی وجہ سے میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ان تمام شوہروں سے جنہوں نے کسی بھی وجہ سے کسی بھی غصے کی وجہ سے کسی بھی بات کی وجہ سے اپنی بیوی کو اپنے گھر سے نکال کر اس کے مائک کے بہت دیا ہے ذرا غور کریں اپنے پیارے پیارے نن بچوں پر کہ جن کا کوئی قصور نہیں ہے آپ کے جھگڑے میں جن کا کوئی معاملہ نہیں ہے آپ کے جھگڑے میں وہ کہیں بھی کسی بھی طور سے نہ مجرم ہیں نہ ملزم ہے نہ ان کو آپ کسی بھی کٹہرے میں کھڑا کر سکتے ہیں ارے وہ پیارے پیارے سے چہرے وہ پیارے پیارے پھول سے بچے جن کی پیاری پیاری سی آوازیں اپنی ماں کو پکارتی ہیں اپنی ماں کو تلاش کرتی ہیں اور کبھی سہر کے اس طرف جاتے ہیں کبھی گھر کے اس کونے پہ جاتے ہیں کبھی دیوار کے اس طرف فلانگ کے دیکھتے ہیں تو کبھی شہر جو اس طرف فلانگ کے دیکھتے ہیں کبھی جا کر کمرے میں اپنی ماں کو تلاش کرتے ہیں تو کبھی جا کر ڈرائنگ روم میں اپنی ماں کو تلاش کرتے ہیں اور انہیں کہیں بھی ان کی ماں نظر نہیں آتی کیا آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ آپ اپنی بیوی بی کو ان کی ماں کو ان کے گھر میں دوبارہ بلا لیں اور تلاش کی, کی نوبت نہ آنے دیں ارے جو سازشی ٹولہ آپ کے پیچھے سے آپ کی زندگی کے ڈوروں کو ہلاتا ہے چاہے وہ آپ کی ماں کی صورت میں ہے چاہے وہ لڑکی کی ماں کی صورت میں ہے آپ ان تمام سازشوں کو ختم کر دیں کیونکہ ان کے پیچھے بھی شیطان کار فرما ہے اور یاد رہے کہ شیطان تو چاہتا ہے کہ وہ بیوی بی اور شوہر کے درمیان جدائی ڈلوائے کیونکہ شیتان کو سب سے زیادہ خوشی جس بات سے ہوتی ہے وہ یہی معاملہ ہے میاں بیوی بی آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں ناظرین بس میں ایک گزارش کروں گا اپنے انا کے خول کو مکمل طور پہ ختم کریں اپنے اندر کی فرونیت کو نیچ تو نابود کریں وہ جو پیسے کی لالچ لیے وہ ایک انسان آپ کے اندر موجود ہے جس کے پاس نہ ضمیر ہے نہ جس کے پاس ضمیر کی آواز موجود ہے بس وہ تو خود کا پتلا بن چکا ہے اور اس کے نزدیک دولت اور جائیداد اور شہرت ہی سب کچھ ہے اور جو آپ سے بار بار ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جاؤ جا کر اپنے مائکے سے کچھ پیسہ لے کے آؤ تو تمہیں میں اپنے گھر میں ایکسپٹ کروں گا اس انسان کو نکال کر اس انسان کو نکال کر پورے کرکٹ میں کسی جگہ پھینک دیجئے پھینک دیجئے ناظرین اس شخص کو نکال کر جو آپ کو شراب پینے پر مجبور کرتا ہے اور شراب پینے کے بعد آپ کو بدمست کر کر آپ کے منہ سے تلاک تلاق اور تلاق کے تین لفظ نکلوا دیا کرتا ہے ارے اس غصے کو نکال کر اپنے اندر سے پھینک دیجئے کہ جس غصے کی وجہ سے آپ اپنی قسمت کو اپنی بیوی کے مقدر کو اور اپنی اولادوں کی تقدیر کو اور ان کے مستقبل کو داؤں پر لگا دیا کرتے ہیں نکال کر اپنے اندر سے اس انا کو جس انا کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کو فناہ کر دیا کرتے ہیں نکال کر پھینکیے اپنے اندر سے اس سیاست کو کہ جس سیاست کی نظر کبھی آپ خود ہو جایا کرتے ہیں کبھی آپ اپنی بیوی کو کر دیا کرتے ہیں ناظرین, یہ زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے زندگی کو بہت پیار سے گزاریں بہت محبت سے گزاریں میں دعا گو ہوں ان تمام بیٹیوں کے لیے ان تمام بہنوں کے لیے جو اس وقت جا کر اپنے اپنے مائکے بیٹھ گئی ہیں اگر مجھے سن رہی ہیں خدارا خدارا خدا نہ میں بہت ہی ادب کے ساتھ آپ سے گزارش کروں گا افطار کا موقع ہے دعا کی قبولیت کا موقع ہے اٹھیں اور جا کر فوراً اپنے سسرال میں افطار کریں اپنے سسر سے دست شفقت اپنے چھر پر پھروائیں اپنے شوہر سے معافی مانگیں اور اپنی ماں جو کہ آپ کی سانچ ہے اس کی دست بوزی کریں تاکہ اللہ تعالی آپ سے بھی راضی ہو جائے اور ہم سے بھی راضی ہو جائے ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں مختصر شخص کے, کے بعد سرز گند دل Because that all judges are true. जहाँ دار عطا کرنا چمک تجھ سے پاتے یا سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا نے والے برساں دیکھ کر ابر رحمت ارے بدوں پر بھی बरसाने برسا دے बदों والے بدوں پر بھی برسے برسان والے بدوں پر بھی برس دے برساتے برسا برسا آسا پدوں پر بھی برسا دے برسان والے مجر کچھ بار گے عدالت ملائیں گے گے بے قتی میں آ گل صبر مجرم گونچا برکا تمہارے بکانے کے قابل نمو گے تمہارے بکانے کے قابل لگاتے وہ اس کو بھی سینے سے آتا ارے جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل مجرم